شہید ڈاٹ کام شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ ادھر سے ہے نا اچھا جی یہ ذاتر لکھ لو ظاہر برائے منافقین ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ پاک میں ایک منافق تھا اس کا نام تھا بشر اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ یہودی حق پہ تھا اور منافق زیادہ جھوٹا تھا اب یہودی نے منافق کو کہا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 کہنے لگا حضرت عمر سے بھی فیصلہ کرائیں یہودی نے کہا چلو میں راضی ہوں یہودی جانتا تھا کہ حضرت عمر بھی فیصلہ آپ کا کریں کہ دونوں گائے یہودی نے بیان میں کہا کہ حضرت نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے حضرت عمر نے منافق سے پوچھا بات صحیح ہے کہنے لگا ہاں. حضرت عمر کہنے لگی کیا ٹھہرو میں گھر سے ہو کے آتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں تھر تشری لے گا تلوار لی اور آ کے منافع کا گردم اڑا دی پر میں جو حضرت کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ یہی ہے اب منافق کے بھروسہ حضرت کی خدمت میں آ نبی کریم کی خدمت میں کہ عمر فاروق نے ہمارے آدمی کو ایسے قتل کر دیا اس سے حساب دلواؤ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازر فرمائیں جب یہ آیا تو نظر فرمائی تو حضرت نے کرا عمر تو تو فاروق ہے کیا حق کو باتوں کے درمیان فرق کرنے والا تو فاروق لگا مل گیا ان کو دیکھو جی یہ سج رہا منافقین کو علم طرح کیا نہیں دیکھا تو ان طرح ان لوگوں کے جو دعویٰ کرتے ہیں یاسمون کا معنی دعویٰ کرتے ہیں کہ تاج وہ ایمان لائے اس کتاب کے جو اتارے کی طرف تیرے اور ساتھ ان کتابوں کے جو اس سے پہلے یہ منافق ارادہ کرتے ہیں یہ کہ فیصلہ لیں جن طرف تاوت کے یہ لکھ لو کردار نمبر ایک ان کا پہلا کردار یہی ہے کردار نمبر ایک بھائی تاوت کا من شیطان بھی ہوتا ہے اور طاقت تعاوت کس کو کہتے ہیں اس سرکش طاقت کو کہتے ہیں جو حق کا مقابلہ کرے تو دونوں معنی ہیں شیطان معنی کرو گے تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں شعطین عال جین انسانی شیطان تھا وہ کابین شراب یہ کہ فیصلہ لے جن طرف تعاوت کے حالانکہ تاکہ حکم کیے گئے یہ یکرو بے یہ کہ نہ مانے اس کا فیصلہ یا کوفر کا منع کیا کرو گے نہ مانے حالانکہ تائ حکم کیے گیا یہ کہ نہ مانے اس کا فیصلہ اور ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ گمراہ کرے ان کو گمراہی بھئی یہ تو تھا کہ جی. کردار نمبر اے آگے ویدا کی لم کردار نمبر دو اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ طرف اس کتاب کے جس کو اللہ نے اتارا کتاب کا فیصلہ مر اور طرف رسول کے دیکھتا ہے تو منافقین کو کہ رکتے ہیں تو اسے رکنا وہ باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں پکائے فیضا صابت مصیبہ پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا جب پہنچتی ہیں ان کو کوئی مصیبات اس مصیبت کی لیے نکالک ہو حضرت مر کا قتل کرنا جب پہنچتی ان کو مصیبت بادشاہ بابس کے, کے مقدم کیا ان کے ہاتھوں نے حضور کو فیصلہ جو نہیں مانا پھر آتے ہیں تیری خدماتیں یاہل کون بلّہ کس میں اٹھاتے ہیں صاح اللہ کے کہ حضرت نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر کس کا اچھائی کا اور ملاپ کا توفیق پی کمرے کا ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ حضرت عمر آپس میں کیا کرا دیں سلح کرا دیں ملاپ کا کیا مانا سلح کرا دے حضرت عمر اللہ نے ان کی تعویر کو رد کر دیا اُل کی تعویر کو اللہ کلین رد تعویر پر میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے بہار دان ہو آپ راز کریں ان سے اور نصیحت کرتے رہیں پر واسطہ ان کے ان کی کے اندر بات مؤثر بھلی کم نے کہا لکھے مؤثر یعنی ایسی نصیحت کریں جو ان کے دلوں میں اثر کر دے بات مؤثر وما ارسلنا مر رسول حکمت ارسال رسول یہ جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتے حالانکہ اللہ کا نبی جو ہے اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے نہیں اکماد رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر طرح اطاعت اطاط کیا جسات حکم اللہ کے بلاؤ اللہ ہوں ترغیب ترغیب لبہ و تری کے توبہ ترغیب الى توبہ ترغیبہ طریقہ توبہ کی ترغیب بھی دی گئی اور طریقہ بھی بتایا گیا اور اگر تاکہ بولو جب کے ظلم کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں پہ منافق آتے آپ کی خدمت میں بس معافی مانگتے اللہ سے اور معافی مانگتا واسطے ان کے کون رسول بھی معافی مانگتے صلی اللہ البتہ فات اللہ کو طبابر رحیمہ توبہ قبول کرنے والا مہمان یہ ترغیب توبہ بھی دی گئی اور طریق توبہ بھی بتایا گیا کہ حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کریں اور حضرتوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اچھا جی اوپر حاشا لکھ لیجیے معرک القرآن میں ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پر کئی مفتی اعظم تھے یا نہیں ان کے فتوے پہ ہم عمل کرتے تھے یا نہیں دار العمول دیوبند کے بھی مفتی رہ چکے ہیں ان کا فتویٰ دیکھو مارک و قرآن میں ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی اسی طرح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 تو یہی آیت پڑھتے ہیں اور شعطان غلّہ جاؤ کا تیری ہمت میں آئے وسطر یہ آیت ہم پڑھتے ہیں پڑھ کے عرض کرتے ہیں حضور کو کہ اے رحمۃ اللہ عالم آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استفار ہمارے لیے استقار کریں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے اور خصوصی رحمتیں فرمائے آمین کہلو یہ آیات ہم اب بھی پڑھتے ہیں اور حضرت کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرب کرتے ہیں یہ مار قرقران میں لکھا ہوا ہے دیو بندیوں کا یہی مسلک ہے اس کو استشفاق کہتے ہیں کیا حیات المیات ہوا لا یہ کیا ہے استشفا کا مسئلہ ہے اور معرف القرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے بارف القرآن میں ابن کثیر میں تفسیر قرطبی میں مدارک میں بحر محیط میں کتنی تفسیریں میں نے بتائی ہیں پانچ تفصیروں ان میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تین دن گزرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آرا آیا اس نے حضرت کی بارگاہ میں یہی عرض کیا یہ آیت پڑھی یہی آیت یہ پڑھ کے عرض کیا کہہ رحمت اللہ عالمین میرے لیے کیا کریں اس سے پار کریں زار و زار روتا رہا تو اندر سے آواز آئی قد ہو پھر علاقہ کاد ہو فیر علاقہ تیرے لیے بخش ہوئی یہ تفسیریں بےشک آپ دیکھ سکتے ہو معارف القرآن ابن کثیر قرطبی مدارک بہر مغی باقی زیادہ لڑائی بھیڑئی نہ کیا کریں ہم ایک تحقیق مسئلہ قدمت میں بتا رہے ہیں دلائل کے ساتھ لڑائی بھیڑی کے دور آج کل نہیں ہے تو تحقیق بیان کرنا ہمارا فریضہ ہے فلاح و رب کا وہی چیز چلی آ رہی ہے ترغیب لبہ و طریقے توبہ اور ان کو تمبیر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کرے تعداد کریں نا وہی ہے فلا فلاح و رب کلا جو ہے نا لا تاکید یا ہے لا کے متعلق لا برائے تاکید قسم آگے قسم ہے نا ورب کا اس کی تاکید لا برائے تاکید قسم اس کا معنی نہیں ہوتا نفی والا بھائی لا ابسم و بحاز اور بلد کا کیا منع کر ہو قسم اٹھاتا ہوں یا نہیں قسم اٹھاتا ہوں کوئی بھی لا تاکید پس قسم ہے رب تیرے کی نئی ایمان لا سکتے یا نئی کامل مومن ہو سکتے یہاں تک کہ فیصل مانے آپ کو منہ کا شرائط ایمان, شرائط ایمان اوپر نمبر ایک لکھے شرائط ایمان میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کو کیا مانے؟ فیصل فیصلان یہاں تک کہ فیصل مانے آپ کو بیچ اس چیز کے کہ اختلاف ان کے درمیان سملا یا جدو شرط نمبر کتنی جی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 کہ آپ فیصلے کے خلاف آپ کے فیصلے کے زبان پر زر بھر بھی شکوانا لائے. لائے. لائے پورا مان لیں اور مان لیں پورا مان لیں تو شرائط ایمان کتنی آگے جی تین آگے بلا اور نہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آکام آسان ہے مشکل ہے آسان ہے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 انہم ان فضیلت اطاعت کاملہ اب جب آ آسان ہیں تو فضیلت بیان کی گئی فضیلت اطاعت کاملہ پوری اطاعت کرو اور اگر تحقیق کرے وہ اس چیز کو کہ نصیحت کیے جاتے صاف اس کے البتہ ہوگا بہتر ان کے لیے اور زیادہ صاف تصویتا ایمان تصبیتاَََََََََََََ كے بعد كيا مقدر ہے ہاں ثابت ركھنا ان كے ایمان كو يہ چيز ان كے ایمان كو مضبوط ركھے گى اور اس وقت ديں گے ہم ان كا اپنى طرف سے ثواب بڑا والديں نہ ہم سراط مستقيمہ اور البتہ رہنمائى كريں گے ہم ان كى سرات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 ایک دفعہ صاب کرام عرض گیا حضرت آپ تو بیشت کے اندر بلند و بالا مقام پہ ہوں گے بیشت میں کس پہ ہوں گے بلند و بالا مقام پہ کرداؤ سے اعلیٰ ہم تو نیچے ہوں گے تو آپ کیا کیسے دیدار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایت نازر فرمائی کہ جو مومن ہیں وہ ان حضرات کی میت اور صحبت کے اندر ہوں مقام اپنا اپنا ہوگا مقام اپنا اپنا ہوگا لیکن یہ صحبت یہ نصیب ہوگی بھائی ہم تم صحبت میں اکٹھے ہیں یا نہیں تو یہی صحبت نصیب ہوگی وہاں حضرت کی محفوظ باقی مقام تو اپنا ہے میں تم سے علیحدہ نہیں رہتا کھانا بھی علیحدہ ہے رہتا بھی رہتا کہنا صحبت میت تو ہے تو معیت صحبت کی مراد ہے معیت رتبے کی مراد نہیں یہ ماں جو کہا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہوں گے اس میت سمراج کون سی میت ہے یا میت رتبے کی رتبہ اپنا اپنا ہوگا لیکن صحبت ہوگی میت صحبت کی اب ایک بادشاہ دربار قائم کرتا ہے تو بادشاہ کا رتبہ اپنا ہے باقی وزیر مشیر بلکہ بادشاہ کا چوکیدار وہ بھی صحبت کے اندر ہوتا ہے یہ اور بات ہے آگے ہوں لکھ لو ماں کے اندر کیا لکھو میا سے مراد میات سو بات ہے میات رتبی مراد نہیں ہے ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اور کافی اللہ جاننے والا میرے عزیز حکم سلطانی نمبر ایک آ گیا تھا لکھو حکم سلطانی نمبر دو ہتھیاروں سے مسلح ہو کر کفار سے جہاد کرو ہتھیاروں سے مسلح ہو کر کفار سے جہاد کرو اب قرآن پار کیا کہتا ہے کہ کفار سے کیا جہاد کرنا چاہیے آج کل دنیا کہتی ہے کفار سے جہاد نہ کرو آپ کیا, کیا فتوی لگاتے ہیں قرآن کہتے ہیں کپار سے جہاز کرو جو اللہ رسول کے دشمن ہیں یا مان والوں <تصفح> لے لو تم ہتھیار کے دو مانے کیے جاتے ہیں ایک بچاؤ بچاؤ بھی ہتھیار ہیں دوسرا کیا خود ہتھیار جو ہی مانا کرو لے لو ہتھیار اپنے پن پھرو دن بس نکل کھڑے ہو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر جمع ہے سوبا تم کی شوبھا کس کو کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی فوجیں سمجھے جیسوار بی میں کیا کہتے ہیں سرایا اب ان فرو یا نکل کھڑے ہو سب کے سب بھجے ہو گئے تو فن فرو سبات ان میں کون آ گئے جی سریے بہادور چھوٹے چھوٹے سریے بیتے جمعاتے ہیں اور ان فرو جمیا کے اندر کیا آ گئے غزوات بڑی بڑی جماعتیں فرمایا جہاز کرو چاہے سرایہ کے شکل میں چاہے کس کی شکل میں غزوات کی شکل میں و انا من کملا ملا یو بدان یہ جی شکوہ ہے منافقین کا شکوہ ہے منافقین اور بے شک تم میں سے البتہ وہ شخص بھی ہے جو بو پڑ جائے گا یہ بدان کا منع زمین پہ بو پڑ جائے گا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 بڑے سمنتار, چالات آدمی ہیں, ہم نہ جائیں. اور اگر اللہ مجھے کیا مل جاتا مال غنیمت تو وہ اس کو جہاد کا شوق نہیں ہوتا اپنا پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کیا کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا خود غرضی مفاد پرستی کہ مجھے بھی مال مل جاتا نہ اس کی موبنین کے ساتھ دوستی ہے نہ اس کا جہادگاہ شوق ہے مال پیٹ کا مسئلہ ہے دیکھو جی دی؟ وائل اور البتہ اگر پہنچے تم کو فضل اللہ کا کیا فتح ہو غنیمت ملے تو لاجک اللہ البتہ ضرور کہتا درمیان میں چھوڑ دو یا لہتانی دیکھ رہے ہو یا لہتانی دیکھو مکولہ لا یقلا کا مکولہ یہی ہے البتہ ضرور کہے گا یا لہتانی کہ میں ہوتا ہوں ان کے ساتھ بس کامیاب ہوتا میں کامیابی بڑی تو یہ باتیں کرتا ہے کہ کامیاب ہوتا ہے مال غنیمت متنی تو یہ بات جو کہتا ہے تمہارے ساتھ اس کو محبت ہے جہاد کا شوق ہے کس بنا پہ کہتا ہے خود غرضی مفاد پرستی اس نے درمیان میں کہا گیا کالم تکن بینکم بین احت یہ کلمہ اس لحاظ سے کہتا ہے گویا نہ تھی درمیان تمہارے اور درمیان اس کے محبت آ گیا سمجھتا یعنی اس سے کہتا ہے کہ مسلمان اکیلے نہ کھائیں بار غنیمت اکیلے نہ کھائیں مجھے بھی سمجھ ہے ترغیب الالکتار. ترغیب الالکتار. چاہیے لڑے اللہ کی راہ کے اندر وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا. بیچتے ہیں دنیاوی زندگی کو بدل آخرت کے بھائی ایک آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو دنیاوی زندگی کو بیچا ہے نہیں اور کہہ لی آخرت لے چاہیے چاہے لڑیں اللہ کے راہ میں وہ بولو یشنون کا انہیں کہا ہے بیچتے ہیں دنیاوی زندگی کو بدل آخرت کے اور وہ شخص کے لڑتا ہے اللہ کی راہ کے انداز پس قتل کیا جاتا ہے یعنی شہید یا غالب ہو جاتا ہے تو عنقریب دیں گے ہم اس کو ثواب بڑھا غمال کم لات قاتلفی سبیل اللہ حکم سلطانی نمبر تین حکم سلطانی نمبر تین ضعیف مسلمانوں کو کفار کے قبضے سے چھڑاؤ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 اپنے قریبی رشتہ داروں کو قید کیا ہوا تھا تو مکے پاک کے اندر بہت سے مسلمان کا تھے قید کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرو گے تو ان کو قید سے چھڑاؤ گے ایسے تو وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں اب تمہارے آدمی بہت سے افغانستان کے اندر قید کے اندر ہیں تمہاری کراچی کی ایک محترمہ وہ بھی امریکہ کی قید میں ہے کیا آفیہ ہے اس کا نام کیا تو اس قسم ہے جہاد کے ذریعے آ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا دیکھو جی صحیح مسلمانوں کو کپار کے قبضے سے چھڑا حکم سلطانی نمبر برتن لکھا ہے اور کیا ہے واسطے تمہارے نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں بیچ راستے اللہ کے بل مستضضاکین یہاں ہس مذاق کا ہے بیچ چھڑانے کمزوروں کے وہ کمزوروں کو چھڑاؤ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں اور میری ماں بھی وہاں مکے کے اندر تھے کمزوروں میں تھے ابن جی عباس کہتے ہیں، تو مستدفین سے پہلے کام کرتا رہے واپی خلاص سے مستدین اور بیچ چھڑانے کمزور مردوں کے عورتوں کے بچوں کے ان کو چھڑاؤ اللہ زین جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار نکال ہم کو اسی بستی سے اس بستی سے مراد کیا ہے مکے کی بستی شاہ نکال ہم کو اس بستی سے جو ظالم میں اس کے رہنے والے اور کر واسطے ہمارے اپنی طرف سے کوئی دو اور کر واسطے ہمارے اپنی طرف سے کوئی مددگار تو لہٰذا ان کو چھڑاؤ جہاد کے ذریعے وہ چھوٹیں گے آمنوا فی اللہ مومنین کا نصب الین کا نصب المن کا نصف بلین نص یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے کس کے لیے لڑتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور کافر کا نصف و کیا ہے وہ تاحت کو خوش کرتا ہے کیا تو جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں وہ تاوت کو خوش کر رہے تاحود ہے نا بڑا؟ تو جو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تو لکھا ہے نا مومنین کا نصف و جو مومن ہے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں ولدین کافر و کفار کا رس بولا جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں بیچ راستے کس کے وہ شیطان کے تعبت تھے پکاتے اولیاء شیطان لہٰذا تم شیطان کے یاروں کے ساتھ لڑو قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے یاروں کے ساتھ لڑنا چاہیے انہیں کہہ دے شیطان کان نظیفہ باقی گھبراہو نہیں اس لیے کہ شیطان کی تدبیر جو ہے کمزور ہوتی ہے یہ ظاہری طور پہ پھونکے پھانکے دیتا ہے شیطان لیکن آخر ختم ہو جاتا ہے بے شک تدبیر شیطان کی ہے کمزور سعید کا منع کمزور کر رہے ہیں حضرت شاہ سے کرتا ہے لچر تدبیر شیطان کیا ہوتی ہے آ لچر بڑا ٹھیک من ہے